على الرغبات الذي نستقره و من فاقنا بما علمنا وعلمنا شاہ حوالے سے دین سے تعلق والے لوگوں کی اکثریت کے ہاں بہت سی غلط فہمیاں ہیں دین کے متعلق بہت سے دین والوں کی یہاں بہت سی سنگین غلط فہمیاں ہیں اور ان غلط فہمیوں کے نتائج اور نثرات بھی بہت ہی خطرناک سنگین ایسی سنگین غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی سب کے یہاں نہیں لیکن ایک بہت بڑی اکثریت کے ہاں یہ ہے کہ دین پر چلنے کی وجہ سے دنیا کا ستیہ داس ہو جاتا ہے دین کی پابندی کی وجہ سے دنیا کا کباڑا ہو جاتا ہے یہ رائے یہ دکھتا نظر یہ عقیدہ اس کی تردید کتاب و سنت کی سینٹ کو دوسر کتنی ہی آیات کتنی ہی احادیث اور کتنے واقعات اس عقیدہ کی نفی کرتے ہیں آج کی اس نشست میں غور الا نبی اسے مبارک بنا دے کہنے اور سننے والے سب کے لیے ارادہ یہ ہے اللہ کی توفیب سے اس بارے میں باہب اللہ کچھ آیا اور کچھ احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ دین پر چلنے کی وجہ سے دنیا میں خود آدمی آئیے شمار کر کے اور نمبر تیس تھرٹی ارم اللہ چرمانے ہیں دنیا ہسنا وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا ان کے لیے اس دنیا ہی میں حسنا ہے وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا ان کے لیے اس دنیا میں پھنسا ہے پھر سنیے آئے نمبر تیس اس کا ایک ٹکڑا آئیے آئے شریفہ کو اللہ کی توفین سے اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ باتیں اور وہ بھی شمار کر کے سنتے اور سناتے ہیں اللہ کی توفیق سے عال شریفہ نے فرمایا کہ احسان کرنے والوں کے اس دنیا میں آسنا ہے تو پہلی بات یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ احسان کیا ہے دوسری بات احسان کیا ہے احسان امام ابن قیمت رحم اللہ فرماتے ہیں احسان یہ ہے فعل المامول جس بات کا رک دیا گیا ہے حکم دیا ہے میرے ساتھ بول کے جاؤ مجھے ہوگی کہ بات سمجھ میں آئی کافی حکم دیا کو سے کو؟ اللہ تعالی ہے اللہ تالارے احسان یہ ہے کہ جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو بجا کا نام ہے یہ کچھ اور بولو بولتے جاؤ بڑھا آدمی تو ہو تو صحیح ہو جاؤ جس چیز کا فرق دیا گیا اس کو بچا یہی تو دینا ہوتی کیا ہے جنہوں نے اللہ تعالی کے احکالات کی تعمیر کی ان کے عائط شریف کے حوالے سے دوسری بات حسن کیا ہے نے لکھا اور وہ لکھا ایک اتنی بات شیخ عبد الرحمان ساجی الحمد اللہ فرماتے ہیں حسنا اس میں انہوں نے حسنا میں جو پانچ باتیں شامل ہیں ان میاں باہر نکالیے اور میرے ساتھ شمار دیے اور سرو پہلی چیز ہسانا میں جو اللہ کے احکامات ماننے والوں کو کہاں ملتی ہے دنیا میں رسک اور دعا سے کشادہ رزق لوگوں اللہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سے جیسے رشق اور دعا سے فراف بھی نمبر دو خالی خوش کا زندگی صرف دو ہی زیادہ نہیں کہ رات کو دین بنار نہیں زندگی طلبين. رب العالمين بربعيها. من حمل صالحا من نجل او وهو مؤمن. فلنمحينه حياة طيبة. ولنمزينهم قجرهم بحسن ما كانوا يعملون ابھی نہیں کروں گا اور بات اللہ اس لیے کہی کہ وہ ہمیں نہیں چاہیے بہت چاہیے لیکن موضوع اس وقت کیا ہے کہ دین پر سے دنیا میں کیا صالحہ جس جی شخص نے اچھا عمل کیا اور اچھا عمل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اچھا حمل کرے اللہ کی لدا کے لیے صلیمین حیات اور اس کے بعد آخرت کی بات آئیے اس بات کو میں آپ اللہ کی توفیق سے سمجھنے میں کوشش کرتے ہیں کہ حیات طیبہ کیا ہے اچھی زندگی امام بے رسیم محب اللہ نے اپنے علی تفسیر میں حضرات صحابہ اور آئندہ مفسرین کے پانچ اخبار ذکر کیے ہیں اور پھر اپنا تبصرہ پیش کیا ہے حیات طیبہ میں پہلا قول امیوں پر ادر ادواز بھی اللہ ابویوں سے میرے آپ کے سینوں میں بات کو نقل کرتے پہلا قول طیبہ اس سے مواد اور طیب جو حالت ایمان میں اچھے عمل کرے مرد ہو گیا اور اللہ اسے حلال پاکینا رزق عطا کرے سے بڑی بات تیسرا اللہ سے جو بلاس پر ارب آیا تب بھی رادی ہے, ہے, ہے لاکھ آئے تب بھی ہے ہزاروں آئے تب بھی رادی ہے اور اچھا جس کو پدار چوتھا اور حلال جس کے ساتھ اچھے آغاز کیے اللہ تعالی اسے ہلالی دیں گے اور دنیا میں عبادت کی تولیق دیں گے اور رودی بھی ملے عبادت بھی ملے اور قول العمل اللہ ایک شیوا دیکھی اللہ کی تابے کرنا اس کی توفیق مل جائے اور دیکھی اور اللہ کی تابے کرنے کے سیتا کھول جائے دو پارے پڑھے ہیں. ہیں کیا چاہتا ہے اور پانچ پر را دے. اپنی رائے کی آگے صحیح اندر حیات طیبہ تشکل ہادو صحیح بات یہ ہے کہ جو حیات طیبہ ہے اس میں یہ پانچوں باتیں حاصل ہیں اس میں اس کے حیات بھی ہیں اس میں سعادت بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں اللہ کی عبادت بھی ہے اس میں اللہ تعالی کی تابے کے کی سینے کا خردہ بھی ہے تو ایمان اور سے کیا میرا دنیا میری کتنی اس کے ساتھ ناعت بھی ہے سعادت بھی ہے عبادت بھی ہے رب بے کی تابے بھی ہے اور ایسی ہے کہ ہے اس تابے داری سے توڑکاتا نہیں بلکہ مزید پڑھنا چاہتا ہے دنیا میں دین پر چلنے والوں اسی آن حال جیسے ایک اور بات سوال ہے لیکن نہیں. انشاءاللہ ذتیجہ سب کی سمجھ میں آیا ویسے میرے سامنے بہت زیادہ رام تعمینا یقین اللہ تعالیٰ کوئی بات یقینا کے بغیر اور جب وہ فرمائے تو ہدائے اگر پھر بھی اس بارے میں آپ کو شک رہے تو میں اور آپ کون ہیں اللہ بچا اللہ بچا تب مدارس اور اس کا مالا دور مالا مجھے شرم نہ آئے گا یقین سے واٹا فرمائے اور میرے سینے کے کسی کو شکی گنجائش والا کیا میرا آپ کے یقین والے کے وعدے پر ہے اور ارش رب رنگ کے وعدے پر ہے ہے کپڑا سودا ہکا وعدہ اسی بارے میں تیسری طریقے سے حضرت عدت رضي الله تعالى ادعو سيريال کرتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا الله تعالى لا يذم مؤمنا حسنا يوم قائما من الدنيا وينزل بها في الاخره او كما قال نہائے ایک ایک اپنی اسی بات کا نہیں لیکن ان شاء پوری کوشش ہے نہ کروں کیوں طور کسی موقع پر کسی نیکی کے بارے میں ضرور نہیں کرتے یقیناً اللہ تعالی کسی, کسی کے بارے میں ضرور نہیں کرتے رب دو جال پک کریم دبیے اللہ سوال سب پر میرا سب کچھ ہو جائے کس طرح بات کو سکتے اب سوال یہ تھا ظلم نہیں کرتے کیا مطلب ہے خود ہی رب العالمین کے ظلم نہ کرنے کی تفسیر بیا کرتی لوکا ہاں فی مومن کی لو کا ماں اللہ تعالی دنیا میں عطا کر يُدا اور آخر میں اس کا بدلا دیتے لیکن ایمان والے ایسا جواب دینا کہاں کہاں بدلا ہے بولو آئیے اب اس حدیث کو بنی سمجھ بیٹے نے کہا ساحب نے کہا بڑے پیارے ساتھی ہیں ہمارے کبھی قریب سب سے خود ہی بن رہا ہے كما للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم نفر قائلات إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنتا يوقى في الدنيا وينزى في الأقرى بلا الله تعالى ہیں بلو؟ بلو اب آب کو اپنی بات کرنے کی ضرورت ہے اب اس میں سب سمجھ آ رہی والے کی فرمائی بات بدل نہیں رب دل جلال کی خدائی میں رب کے بعد سے سے جب وہ اپنی فرمائی بات کے ساتھ یقینا میں نمک لوں تو میرے جینے کا حق ہے تیسری بات صحیح و سب کی روایت میں تیرا کا بند کیا ڈاکٹر اباد ہو سرفی صاحب ہو ڈاکٹر ضیا کوئی ہو پڑھا لکھا پڑھ کراچی کا پنجاب کا سرحد کا عدی عدی تعالی لا مومنہ جس کا نام مومن ہے کوئی ہو اس میں تقریر کا بتمین کا یہ پان ہاں آزمائش کے لیے, لیے دیر ہو سکتی ہے ہوتی ہے لیکن کادوں یہ چوکی بات ہسانہ ہسنا پھر اس میں لکھے تو کیا معنی ہوگا توحید سب سے بڑی کی. نماغ پڑی لے گی نماز بڑی لے گی سب کا باکے باقی کدم دبانا پڑی لے گی باپ کے کچھ لے گی بیوی بی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا پڑوسی اور جو آس میں ہے وہی چوتھی دلی اور روایت کرتے ہیں حضرت حدیس کے رانی ہمارے بہت بندے کی آخرت منزل <تصال> ہو ہو ٹارگیٹ اور نشانہ لیے کیا ہے اور آخر کو منزل بنانا کسی کا نام بھی نہیں کچھ جی اور یہی <سؤال> <کوئی> تو <سؤال> جس, <سؤال> جس شخص <سؤال> نے آخرت کو اپنا نشانہ آدال ہونے اب دنیا کا گندہ ہے اور اللہ کی طرف سے دعوت ہے آخرت کو اپنا گول بنایا کدھر جائے گا جھوٹ اور سچ ہے سمجھتا ہے جھوٹ بولوں گا بات بن جائے گی سچ بولوں آخر والا کیا کرتا ہے بنے بنے اور اسی طرح سارے تو فرمائد جس شخص نے آخر کو اپنی منزل بنایا اس کے لیے کیا ہے اب میرے ساتھ اللہ کی توفیق سے گفتگار تین باتیں اس حدیث میں اللہ میری اور آپ کے سینے میں جب میرے اور آپ کے سینے میں خزاکوں کے مالک اللہ تبکری رکھ دیں گے تو پھر یہ گندن کسی کے یہ چکی ایک ہی ہے سب کے عدا سے ہوگا ہے دیت کو چھوڑ کے ہر حال اچھا نہیں جب اللہ کریم یاد اللہ جو بات کر رہے ہیں دیت ریکارڈوں کا بچہ بجا رفت دو اور یاد اللہ ایسا دل سب سے پہلے اللہ دل کو بنے کرتے نہیں چکے گی اسی دنیا بھی فائدے کے دین کا سودا کمپرومائز سب شیتانگری بول کے سمجھتے کرما دین کو چھوڑ دے اللہ جان چھوڑا تو بس نہیں اشب کیا اللہ اس کے معاملات کو اشوالے تیسرا فائدہ دل ندی ہو گیا معاملہ سلر گئے تو وہ کب آیا سردیوں پہ ٹھکرتا کپڑے لگا تھے اللہ کے بنایا دنیا اس کے پاس ہو گیا دنیا. دنیا سے محروم میں رہے گا باقی لوگوں سے جڑا ہوتا باقی دنیا کے ذہیر ہو اور دنیا کس کے ذہیر ہو کتنے فائدے ہوئے امام بازار کی روایت میں تین فوائدوں ذکر کیے جو یہاں ذکر ہو چکے ہیں ان کے مزید اور وہ مزید سنی فرمایا وزد على الله الفضل من بين عينيه وعدت الدنيا غير راغبا غير فلا يثمل الا غديا ولا يمص الا غديا فرمایا اور اللہ اس کی پیشانی کے درمیان ایسے لوگ ہیں یہ طرف سے اللہ مجھے آپ کو مسلمان کو بچا دین وارا سے نہیں یہاں سے بھوک. اللہ ہے اور جب اللہ کھینچے تو کوئی اور ادھر لا سکتا چوتھا اور پانچواں فائدہ چوتھا تو یہ ہو پانچواں اور چھٹا فرمایا دنیا اس کے پاس ذریعہ ہو کے آتی ہے تو ہم سن چکے اس کے بعد فرمایا کرتا ہے تو بڑے بڑے صاحب صبح اٹھتے ہیں اٹھتے ہی پکنا شروع ہو جاتے ڈاکٹر کو گالیاں گھر والوں سے لڑائی بچوں سے لڑائی کیوں لینے دینے کے مسائل اتنے ہیں اور دماغ ناشتہ کر رہے ہیں وہ کرنا نشیب نہیں کیا آرام سے ناشتہ بھی گھوم کے کیا بتا میری جاتی کھائی جائے تو اور اللہ کسی مسلمان کو ایسا نہیں بنا پانچواں فائدہ سب کرتا ہے تو بادشاہ مسجد میں آیا ہے, جب کوئی جا رہا ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل چھٹا فائدہ شام کرتا ہے تو بلی عشا پڑی اپنی اتنے لوگ کی ہے کہ بات کرتے ہی سو جاتا ہے دل بھرا تو, تو جاگے اور بندوبست دنیا کب گزار سونے کے لیے بندوبست کرنا پڑتا چاہتا ہے کہ رات نہ ہی آتی تو شاید میرے کام پوری ہو جاتے اور انشاءاللہ ان بھی اللہ پھر بھی ہوتا روایت میں زیادہ اس ہیں ایک شعر دو شور سینسا کچھ سجید ایک فیکٹری دو فیکٹری نہیں جی نہیں ایک وقت جو ہے اسے تو کھا لے اس کو ختم کرے پھر مرنا کھانا نصیب کا ہے مرنا نصیب جو آفت والا ہے دین والا ہے اللہ نے جہاں رونی رکھ دی ہے وہ ایسی مدیدار روٹی ہے کہ اس کو کفال کر کی بڑی نعمت ہے یہ سائیکل والا بھی خوش نصیب ہے اور جہاز والا بھی خوش نصیب اور اگر ایک جہاز ہی سو جہاز ہے اور وہ حدیث کو روایت کیا حضرت جعل الهبوم هكما واحدا. هم, هم المعاد كفاه الله تعالى هم دنيا. ومن تشعبت به الهبوم في احوال الدنيا. لم يبال الله تعالى في اي واج حلقه. في اي واج حلق. سرا اپنے سارے پکڑ لیا اور وہ آخرت کا بتلبیل والا کر دیا اور دیر والا بندے کا بعد یہ نہیں کہ اس کے بعد جائے نوکری میں نہ جائے ایسے بندے کو ڈنڈے بار میں یہ سبب پڑھانے نہیں آیا لیکن دنیا کا ہمارا سبق یہ. یہ ہے ہمارا بھی قرآن و سنت کا سبق یہ ہے اور ہمارے سبق کا یہ بالکل مقصد نہیں کہ ہم دنیا کے لیے محنت نہ کریں خوب کریں لیکن آخر نمبر ایک دنیا نمبر آسر کے پیٹے بنے دنیا کے پجاری لگ رہے ہو کر اور باقی لوگوں سے زیادہ کریں لیکن دین کو چھوڑ کر نہیں اللہ کو ناراض کر کے نہیں دین کی پابندی میں تو فرمایا کس نے سارے غموں کا ایک غم لیا آخر کیا اور یہ ہمارے سبق کی آٹھویں بات اللہ تعالی اس کے دنیا کے بگوں سے اس کی کفایت ہے کیا اللہ بچوں یہ کافی نہیں جواب دو جو اور فرمایا کس نے دنیا کے کموں کو لگا لیا اللہ تعالی کو کوئی پرواہ نہیں کس وادی میں ہلاک ہو جا حضرات و خواتین بجڑو بیٹو بھائیوں بہنوں بات کا خلاصہ دین پر چلنے سے آخرت سے پہلے اللہ کے فضر و خوشگوار خوش زندگی عبادت کا لطف ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی کا شوق آتا ہے اللہ بباؤ کے مقابلے میں کفاط کرتے ہیں آئیے تو ہو چکا <سؤال> اور آئندہ سے ہمیں ایسا بتا دیجیے آپ کی توفیق سے ہمارا ٹارگیٹ ہمارا گول ہمارا دنیا میں آباد آباد آباد آباد آب اللہ ہمارے جو نوجوان بیٹے اور بطور حضرات و خواتین اس مسجد سے پیار کرنے والے ہیں اس مسجد کی خدمت کرنے والے ہیں اللہ ان کی جانوں میں ان کے مالوں میں ان کے دین میں ان کی دنیا میں ان کے بڑھاپوں میں ان کی جوانیوں میں ان کے بچپنے میں اللہ ان کی خیر میں برقرا فرپ اللہ سے مسجد اللہ سے پیار کرتے ہیں مسجد کی خدمت کر رہے ہیں سچی محبت اور, محبت اور محبت خدمت کرنے کی